ہمارے شیخ طریقہ طبیل سنت نے اپنے بہترین رسال وضو کا طریقہ حنفی میں درست شریف کی کچھ یوں فضیلت نقل فرمائی ہے کہ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین تین مرتبہ دورد پاک پڑھا اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دین اور اس رات کے گناہ بخش دے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وبارک و وسلم مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ اے ایمان والو میں کل ہم نے نماز سے متعلق کافی مدنی پھول لینے کی کوشش کی اور ساتھ ہی وہ مسلمان وہ ایمان والے جو کامیاب یعنی مراد کو پہنچے جن کے لیے کامیابی بیان کی گئی ان کے اوساف سورہ نور کے حوالے سے سور سورت المؤمنون کے حوالے سے سنے اور سورہ حج کی آخر میں جو ایمان والوں کو رکوع سجوت اللہ کی بندگی اور بھلے کام کے لیے جو فرمایا گیا اس سے متعلق کل ہم نے بیان سنا تھا جیسا کہ کل نماز کے بارے میں کافی ہم نے بیان سنا تو آج ہم اس موضوع پر بیان سنیں گے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ ول وسلم کا فرمان ہے حدیث پاک کہ نماز جنت کی کنجی ہے اور نماز کی کنجی پاکی ہے تو تحرط کا بیان ہے آج بیانجنچہ سور معا کی آیت نمبر چھ میں تہارت کے کافی احکامات ہیں ہم اس کو بتدریج ان بیانات کو لے کر ہمیں چلنا پڑے گا کیونکہ اس کا آغاز ہی ہو رہا یا ائیوی نام اے ایمان والو اذا کم تم الا ف سلو وجو حکم جب نماز کو کھڑے ہونا چاہو تو اپنا منہ ہو وہ کم الل مرافق اور کوہنیوں تک ہاتھ برو سیکم اور سروں کا مشق کرو وہ ارجلکم ادل خربئی اور گٹوں تک پاؤں دھو اس کے آگے بھی بیان موجود ہے یہاں پر میں اب تسلسل سے اس ترجمے کو پڑھتا ہوں اے ایمان والو جب نماز کو کھڑے ہونا چاہو تو اپنا منہ دھو اور کوہنیوں تک ہاتھ اور سوروں کا مسح کرو اور گھٹوں تک پاؤں دھو یہاں پر وضو کا بیان ہے اور آج کے اس بیان میں ہم ان شاء اللہ تبارک وطالعہ سے متعلق اقامات اور اس کا طریقہ بھی اللہ نے چاہ تو بیان کریں گے چنانچہ جسم کی پاکی کے تین طریقے سورہ معاہدہ کے آیتم نمبر چھ میں بیان ہوئے ہیں جس میں وضو کا طریقہ وضو بھی ہے غسل بھی ہے اور تیمم بھی ہے بتدری ہم چلیں گے پہلے وضو پی غسل پی تیمم مم یاد رکھیے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں قرآن پاک کی تفسیر اور اس کی شرح بیان فرمائی ہے قرآن پاک میں جو یہ وضو کے متعلق جو حکم نازل ہوا منہ دھونے کا کونیوں سمیت ہاتھ دھونے کا مسح کرنے کا اور گٹو تک پاؤں دھونے کا جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھتے ہیں کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علی علیہ وسلم نے پرانے پاک کے احکامات کو کھول کر بیان کیا ہے اور یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وس بھی رہا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے متعلق لکھا ہے کہ جیسا کہ بھیجا ہم نے تمہارے پر رسول تم میں سے پڑھ کر سناتا ہے تمہیں ہماری آیتیں اور پاک کرتا ہے تمہیں اور سکھاتا ہے تمہیں کتاب اور حکمت اور تعلیم دیتا ہے تمہیں ایسی باتوں کی جنہیں تم جانتے ہی نہ تھے تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ وضاحت موجود ہے یہاں پر کہ وضو کا پورا وہ طریقہ موجود ہے تو انشاءاللہ تعالی یہ طریقہ بھی یہاں پر ہم بیان کریں گے اور اس کے فضائل وغیرہ بھی بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی میں نے تین دبا پاؤں ہونے کا کہا ترجمے میں گٹ نہیں گٹوں تک ٹکنے ٹکنے تک جزاک اللہ تین مرتبہ تو سلو الحبیب تو اس میں روایتیں پہلے ہم موضوع کے متعلق سنتے ہیں اس کے بعد انشاء اللہ از وجل ہم مزید اس کے متعلق سنیں گے طریقہ کار کے حوالے سے چنانچہ امیر علیہ سنت نے اپنے رسالے وضو کا طریقہ میں بہت سارے فضائل وضو کے بیان کیے ہیں ان میں چند فضائل آپ کو سناتا ہوں انشاء اللہ از اس سے ہمیں بہت فائدے حاصل ہوں گے چنانچہ ایک حدیث پاک میں ہے کہ ماؤ وضو سونے والا روزہ رکھ کر عبادت کرنے والے کی طرح ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت سعید انس رضی اللہ تعالی سے وسفرم بیٹا اگر تم ہمیشہ ماؤ وضو رہنے کی استطاعت رکھو تو ایسا ہی کرو کیونکہ ملک الموت جس بندے کی روح حالت وضو میں قبض کرتا ہے اس کے لیے شہادت لکھ دی جاتی ہے سبحان اللہ اسی طرح ایک اور کتاب میں بخاری بخاری اور مسلم کے حوالے سے اس روایت کو نقل کیا کہ جس نے وضو کیا اور اچھی طرح کیا اس کے جسم کے تمام گنا بہ جاتے ہیں یہاں تک کہ ناخنوں کے نیچے کے گنا بھی ایک اور تفصیلی حدیث ہے کہ جب مومن وضو کرتا ہے تو کلی کرتا ہے تو اس کے منہ کے گنا دھل جاتے ہیں اور جب ناک میں پانی ڈالتا ہے تو ناک کے گنا دھل جاتے ہیں اور جب چہرے کو دھوتا ہے تو چہرے کے گنا دھلتے ہیں یہاں تک کے پلکوں کے نیچے کے بھی اور جب ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں کے گنا دھلتے ہیں یہاں تک کے ناخنوں کے اندر کے بھی اور مس کرنے سے سر کے گنا زائل ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ کانوں کے بھی اور جب پیروں کو دھوتا ہے تو پیروں کے گناہ دھل جاتے ہیں یہاں تک کہ ناخنوں کے نیچے کے بھی پھر اس کا مسجد جانا اور نماز ادا کرنا اس کے درجات کی بلندی کا سبب ہوتا ہے اور ایک اور مسلم شریف کی حدیث ہے مومین کے وضو کا پانی جہاں تک پہنچتا ہے وہاں تک وہ زیور سے آراستہ ہو جاتا ہے یعنی اس حدیث پاک کے شرح میں لکھا ہے کہ یعنی آزائے وضو ایسے ہی چمکنے لگتے ہیں جیسے زیور پہننے سے چمکتے ہیں تبو حردی اللہ تعالی عنہ کی دوسری ایک روایت ہے کہ سرکار صلی اللہ و تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میری امت قیامت میں اس حال میں بلائی جائے گی کہ ان کے چہرے وضو کے اثر سے چمکتے دمکتے ہوں گے پس تم میں سے جو چاہے کہ اس کی پیشانی چمکتی ہو تو اس سے ایسا ہی کرنا چاہیے یعنی وضو کرتے رہنا چاہیے تو اور بھی اس موضوع پر کئی روایتیں بیان کی جاتی ہیں تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین وضو کرنے سے گناہ جھڑتے ہیں وضو کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں اس کے لیے ایک بڑی مشہور عکایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے ایک بہت ہی بڑ نیک بندے ولی کامل ہمارے امام امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ حض... حضرت علامہ شاہ رانی نورانی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سیدنا امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ حنفیوں کا امام ہیں ان کا سلام نعمان تھا ان کے والد کا نام ثابت تھا نعمان بن ثابت تو ان کے متعلق ہے کہ جامعہ مسجد کوفہ کے وضو خانے میں تشریف لے گئے ایک نوجوان کو وضو بناتے ہوئے دیکھا بری پیاری رکھائے ہے وضو بناتے ہوئے دیکھا تو اس سے وضو میں استعمال شدہ پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے آپ نے اشاعت فرمایا اے بیٹے ماں باپ کی نافرمانی سے توبہ کر لے اس سے وہ جو ہمیں بیان کیا نا کہ وہ روایتوں میں آتا ہے کہ جو وضو کرتا ہے تو گنا وضو جو ہے نا وہ گناہ لے کر نکلتا ہے گنا جھڑتے ہیں گنا نکل جاتے ہیں تو جو اس کے گناہ نکلے تو امام حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا تو جس کو کش بھی کہتے ہیں وہ نظر عطا کی تھی کہ آپ کو وضو کے اس پانی سے اس نوجوان کی نافرمانی جو نکل رہی تھی وہ نافرمانی آپ دیکھ رہے تھے تو اس پر آپ نے فرمایا کہ بیٹا ماں باپ کی نافرمانی کرنا چھوڑ دیں اس نے کی میں نے توبہ کی ایک اور شخص کے وزو میں استعمال ہونے والے پانی کے قطرے ٹپکتے دیکھے آپ نے اس شخص سے ارشاد فرمایا اے میرے بھائی تو بدکاری کاری سے توبہ کر لے اس نے ارض کی میں نے توبہ کی ایک اور شخص کے وضو کے قطرات ٹپکتے دیکھے تو اسے فرمایا شراب نوشی اور گانے باجے سننے سے توبہ کر لے اس نے عرض کی میں نے توبہ کی سعیدہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر کش کے باعث چونکہ لوگوں کے یوں ظاہر ہو جاتے تھے لیا تھا آپ نے بارگاہ الہی عزب میں اس کش کے ختم ہو جانے کی دعا مانگی اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرما لی جس سے آپ کو وضو کرنے والے کے گنا جھڑتے نظر آنا بند ہو گئے جہاں اس روایت میں ہمارے آقا امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک مقام بیان کیا گیا کہ ان کو وہ مقام آتا ہوا کہ آپ کے سامنے لوگوں کے اس طرح مطلب کے معاملات ظاہر ہو جاتے تھے وہ نظر تھی آپ کے پاس لیکن ساتھ ہی ہمیں ہمارے آکا امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو سیرت کا پہلو جو سامنے آیا کہ آپ کے سامنے جو ان کے عیب ظاہر ہوئے آپ نے اس کو پسند نہ فرمایا کہ میرے سامنے کسی کا عیب ظاہر ہو اور آپ نے رب عزب اجلّہ کے حضور دعا کی کہ یا اللہ یہ عیب مجھ سے دور فرما دے اے یہ قشم مجھ سے دور فرما دے معذرت اور آپ تاکہ آپ کو ان کے یہ ایب نظار نہ آئے ایک طرف ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی یہ پاکیزہ سیرت ہے کہ آپ اس بات کو پسند نہیں فرما دیتے کہ مجھے کسی کا عیب یا کسی کی کمزوری یعنی کسی کا یہ ایب پتا چلے اور آج ہماری یہ عادت ہے ہماری یہ طبیعت کہوں تو کیا کہوں کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح ہمیں کسی کے پتہ چلے اگر مرد گھر آتا ہے تو کوئی نہ کوئی بات تو کرنی ہے روزانہ روزانہ چپ تو کون بیٹھتا ہے ہمارے یہاں کفل مدین اللہ تعطی فرمائے تو بات کرنی ہے تو راستے میں کوئی دفتر کی بات گھر پر آ کر کریں گے کہ آج یوں ہوا یوں ہوا یوں اس کو نہیں تم جانتی ہو ہاں اور اس نے آج یوں کیا اس نے یوں کیا اس نے یوں بولا تھا اس نے یوں میں نے بھی یوں جواب دے دیا تو اب اس عورت نے بھی چار باتیں بتانی کہ وہ آئی تھی پروسن اس نے یوں بولا تھا میں نے بھی یوں کر دیا مجھے تو پتہ چلا اللہ وہ تو ایسی نکلی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا اب تو کبھی نہ جاؤں میں اسے گھر پر کبھی اب بلا مسلیت شرعی بلا اجازت شرعی اپنے بھائیوں کے بیان کرنا دوسرا ایک اس کی الگ عادت ہوتی ہے کہ کسی طرح پتہ چلے اور جستو ہو کہ مجھے اس کا ایپ پتہ چل جائے انشاءاللہ عزوجل اس پوز اوپر بھی وقت پر بیان کیا جائے گا کہ ایب ڈھونڈنے کے حوالے سے ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا احکامات عطا فرمائے ہیں البتہ اس سے کم از کم اتنا ضرور میں عرض کروں گا کہ ہم سب کو اس عادت سے نجات نجات دینی چاہیے کہ لوگوں کے ایب ہمیں پتا چلے حتیل مکتول کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سے یہ اتر جائے یعنی کوئی آ کر کسی کا کوئی بات بتانے لگے نا تو فوراً ہمارا مطلب کہ وہ بتی جل جانی چاہیے ریڈ سگنل جس کو ہم کہتے ہیں کہ یار یہ ابھی کسی کا ایب نہ بتا دے مجھے یہ کسی کا ایب نہ بتا دے مجھے یہ فوراً مطلب کہ ڈرنا چاہیے یہ ایب بتا دے گا تو مجھے کیوں کسی کا پتا چلے اس انداز پر اپنا ذہن بنائیے ہمیں کسی کا پتہ نہ چلے نہ اور اگر کسی کا پتہ چل گیا آپ کو تو یہ کوشش کیجیے کہ آپ کی زبان سے کسی کا کسی کا کمزور پہلو بلا حاجت شرعی بلا اجازت شرعی یہ کسی کو پتہ نہ چلے یہی امیر اللہ سنت جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ان کی سیرت میں میں نے الحمدللہ یہ بہت زیادہ دیکھا ہے تنظیم ہے نا اتنی بڑی تحریک ہے جب امیر سنت نے شروع شروع شروع شروع شروع شروع, شروع میں ایک مختب لکھا تھا یہ جو گت کی تباہ کاریاں آج جو ہمارے ہاتھ میں نا پانچ صفحات کی یہ کتاب گبت کی تباہ کاریاں یہ کتاب جو تھی نا یہ کتاب اولن چار صفحات تھے مکتوب جو امیر سنت نے اپنے ذمہ داران اسلامی بھائیوں کو لکھا تھا جس میں یہ گیبت کی تباہ کاریاں اور گیبت کی کچھ مثالیں اس میں لکھی ہوئی تھی کچھ چالیس اکتالیس پینتالیس مثالیں تھے کموبش جو امی نے سنت اس مختوب میں لکھ کر بھیجی تھی پھر اس سے مجھے یاد پڑتا ہے شاید بارہ سفے ہوئے پھر بارہ صفحے کے بعد باقاعدہ ایک, ایک رسالہ مرتب ہوا شاید ساٹھ سے پینسٹھ صفحات کا گیبت کی تباہ کاریاں جو بہت چلا وہ گیبت کی تباہ کاریاں کا رسالہ جو ساٹھ پینسٹھ سفے غالباً اس کے تھے اس سے ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے, ہوتے یہ پانچ سو پانچ سفح کی کتاب بن گئی اور اٹھارہ سو سے زیادہ مثالیں ایگزامپلس اس کتاب کے اندر آ گئی کیونکہ یہ ایک زندگی گزر گئی ان کی تنظیم معاملات کے اندر تو میں آپ کو یہ ارض کرنا چاہ رہا تھا کہ اس وقت امیل سنت اسلامی نے سوال کیا کہ یہ جو قیمت کے بارے میں جو آپ نے لکھا ہے شروع میں جو مکتوب آیا تھا تو یہ تو لوگوں کی باتوں سے بچ کر کے کوئی ہمیں کسی کا اے بنا بتائے ہم کسی کے بارے میں سی بات نہ کریں تو یہ کیسے کام ہوگا تو وہ امیر اللہ سوتا تھا اس وقت بڑا پیارا اور خوبصورت مدنی پھول اس اسمان بھائی کو عرشا فرماتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ کیا ہمارے بزرگوں نے گناہ کر کے دین کا کام کیا تھا یعنی ہمارے بزرگوں کی سیرت پہ جائیں تو امام اعظم ہی کی بات چلی ہے تو خود امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت میں نے خود پڑھا ہے شاید ستر برس کی آپ کی کم عمر تھی اور آپ کی سیرت لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی نے کبھی کسی کی قیمت نہیں کی عوامی آدمی تھے ایک عوامی ایک پبلک پرسنالٹی تھی ایک فقری تھے ایک مطلب ہر جہاں کھڑے ہوا امام تھے اتنے لوگ رابطہ کرتے تھے اتنے لوگ ملاقاتیں کرتے تھے پبلک ڈیلنگ جیسی جیسی تھی پھر ٹریڈر بھی تھے تاجر بھی تھے بزنس اپنا بزنس کرتے تھے کپڑے کا, کپڑے کا کام تھا ان کا اور بہت بڑے تاجر تھے چھوٹے موٹے نہیں تھے بہت بڑے تاجر تھے تو اس, ان تمام تر ایک زندگی کے اندر پھر ایک فیملی ممبر تھے اس پورے فیملی اور ٹریڈنگ اور علمی سائیکل کے اندر بھی امام اعظم کی سیرت میں گیبت کہیں نہیں آئی کہ امام اعظم بلکہ لکھا گیا کہ امام اعظم گیبت نہیں کی آپ نے بلکہ کسی نے آپ کی ذہانت کے عنوان پر جو عبارت لکھی ہے اس میں آپ نے لکھا ہے اس میں لکھے اور لکھا ہے کہ اتنے ذہین تھے کہ انہوں نے ایسی کوئی عادت اپنے پاس رکھی نہیں تھی جسے نیکیاں برباد ہوں یہ ان کی ذہانت کے عنوان میں لکھا اتنے ذہین تھے کیونکہ گیبت یہ نیکیوں کو کھا جاتی ہے نیکیوں کو برباد کر دیتی ہے قیبت اللہ تعالی ہمیں گیبت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ان تمام برائیوں سے بچنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے جس کے متعلق میں نے ابھی عرض کیا امام اعظم کی قید بیان کی پھر یہ امیر سنت کے حوالے سے بیان کیا تو بات چلی تھی وہاں سے بھی کہ اتنی بڑی مطلب کہ ایک یہ تنظیمی پرسنالٹی ہمیں سونا جیسے ان کے گرد ابھی اب دیکھیں اسلامیہ بھائی بیٹھے ہوئے ہیں اب کوئی کیا کان میں کہہ دے کوئی کیا کان میں کہہ دے کوئی کیا کان میں کہہ دے اب یہ ساری باتیں ایک اندیشہ ہوتا ہے لیکن ایک ایسا ماحول آلموسٹ ایسا ماحول کریئٹ کرنے میں کسی حد تک کامیابی مل رہی ہے اللہ کی رحمت سے کہ اب قریب بیٹھنے والا شخص بھی بات کرتے ہوئے سوچتا ضرور ہے کہ یہ جو میں بات کروں گا یہ کہیں قیمت تو نہیں ہو جائے گی جب ہم اس کو پروپگیٹ کریں گے جب ہم اس کی تشہیر کریں گے اب سامنے والے کو یہ پتہ چل جائے گا یار یہ نہیں سننا چاہتا اس کی طبیعت میں یہ نہیں ہے ماشاء اللہ اس سے کافی بچت ہو جائے گی یہی چیز اگر ہمارے گھر کے اندر آ جائے کہ بیوی کو پتا ہو کہ میرا شوہر کسی کی برائی سننے کو پسند نہیں کرتا شوہر کو پتا ہو کہ میری بیوی بی کسی کی برائی سننے کو پسند نہیں کرتی اولاد کو پتا ہو کہ میرے والدین کسی کی برائی سننے کو پسند نہیں کرتے گیبت کی پوری تشریح ہو جائے گی پوری وضاحت ہو جائے بلکہ میں کل بھی میں نے ارض کی تھی متعدد میں کر چکا ہوں کہ گھر کے اندر بیٹھ کر کوئی ایسا مدری مشورہ کر لیا گیا مدری مشورہ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں ہی ہو تو لازمی نہیں ہے جو نکی کی دعوت پر ہوگا ایک بھلائی کے کام پر ہوگا تو مدری مشورہ کہلائے گا تو آپ ہی جیسے کہ افطار کا دسترخوان تو سجا ہوا ہوتا ہے ہر ایک کوشش کرتا ہے کہ افطار کے دسترخوان پر آ کر میں بیٹھ جاؤں تاکہ تھوڑا سا رچ بس کے کھا لوں تو اسی دسترخوان پہ بیٹے ہوئے ہوتے ہیں تو یہی کچھ بدنی مشورہ کر لیا کریں کہ یہ کیبت ہے اور اتنا نعرہ لگتا ہے تو ہم کو قیبت سے بچنا ہے بیٹا آپ بھی کسی کی برائی نہ بیان کریں بھائی بہن آپس میں کوشش کریں کہ جب تک کہ کوئی واقعی حاجت ضرورت نہ ہو اس کی ت... اس کی ساری تفصیلات جیبن کی تباہ کریں جب کتنا پڑھیں گے تو وہ مل جائے گی طرف بچوں کی امی کا ذہن بنا جائے تو سب مل کر اگر یہ تہیا کر لیں نا تو آپ کو میں یقین دلاؤں آپ کو اتنا گھر میں مزہ آئے گا اتنا گھر میں مزہ آئے گا اتنا آپ سکون ملے گا آپ کے گھر کے اندر کہ آپ کا گھر واقعی امن کا گھیوارا ہو جائے گا اور آپ کا دل گھر میں لگے گا کہ میرے گھر کے اندر نیکیاں ہوتی ہیں جو سے بچے گا ظاہر ہے وہ فلموں سے بچے گا ڈراموں سے بچے گانوں سے بچے گا جیسے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی نے اس سے جن گناہوں سے وہ نوجوان کو جو توبہ کروائی وہ تیسرا نوجوان تھا اس میں شراب نوشی اور گانے باجے سننے سے توبہ کرنے کا آپ نے ارشاد فرمایا امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی نے دوسری صدی کے آپ کو صحابہ کرام علی و کی صحبت ملی آپ تابڑی آپ کا شمار تابعین میں کیا جاتا ہے اور ڈیڑھ سو کے آس پاس میں آپ کا شاید وصال ہوا تھا نا ڈیڑھ سو ہجری کے میں آپ کا وصال ہوا تھا ستر برس کی کمو میں آپ نے عمر پائی تھی تو پہلی مطلب ہجری ختم سو ختم ہونے سے پہلے پہلے آپ کی ولادت میں ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی تھی تو آپ غور کیجئے کہ اس وقت کی میں بات عرض کر رہا ہوں امام عبد الوہاب شارانی رانی قدسہ سیرو نورانی بہت بڑے اولیاء کرام میں ان کا شمار کیا جاتا ہے بہت بڑے بڑے بہت زبردست عالم تھے اور ان کی کتابیں بڑی مطلب کے مانی جاتی ہیں اور تصوف پہ بھی ان کا بڑا نام ہے علم میں بھی ان کا بڑا نام ہے انہوں نے امام اعظم کا یہ واقعہ نقل کیا المیزان القبرہ میں اور اس میں امام اعظم کی یہ بات جو بیان کی گئی جس کی میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں اس پور فتن دور کے موقع پر جبکہ بعض اوقات میڈیا کے ذریعے گانے واجے کو بہت زیادہ مطلب کے وہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے اور اس کی طرف ابھارا جاتا ہے کہ امام اعظم نے اس نوجوان کو گانے بازے سننے سے توبہ کرنے کا بھی ارشاد فرمایا یعنی ان کو بھی اس, اس وقت بھی یہ چیزیں توبہ کے ٹھیک اس کی توبہ کی جائے آج اس کی طرف بلانے والوں کو سوچنا چاہیے کہ اسلام کی جو روح ہے اسلام کی تعلیمات اسے مشق نہ کیا جائے اس سے صحیح معائنوں میں درست امت تک پہنچانے کی صحیح کرنی چاہیے علیہ الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد تو میرے نیچے اور پیارے اسلامی بھائی میں یہاں پر وضو کے متعلق جو کچھ ارض کرنے کے لیے جا رہا ہوں تو سب سے پہلے یہ کہ جو وزو کا طریقہ یہ میں چاہ رہا تھا کہ آج آپ کو میں بیان کر دوں جو نماز کے احکام یہ میرے ہاتھ میں مختت المدینہ کی متب نماز کے احکام اس میں وضو کا طریقہ رسالہ ہے اور اس کے پیج نمبر ایٹ آٹھ سے اس کا یہ بیان شروع ہوتا ہے تلاچے سن لیجیے توجہ کے ساتھ اور یاد کرنے کی کوشش کیجئے کہ ہم نے اس انداز سے اپنے وضو کو کرنا ہے قوت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے اونچی جگہ بیٹھنا یہ مستحب ہے اچھا ہے ثواب ملے گا اگر بیٹھیں گے تو اس میں پورا طریقہ آ جائے گا نا مستحب اور کافی اس میں پرائز وغیرہ کا بیان ہو جائے گا وضو کے لیے نیت کرنا سنت ہے نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں دل میں نیت ہوتے ہوئے زبان سے بھی کہہ لینا یہ افضل ہے زبان سے اس طرح نیت کیجیے کہ میں حکم الہی اجزاجل بجا لانے اور پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو کر رہا ہوں اس کو تھوڑا سا دہرا لیجیے میرے چینل کے ناظرین نیت کیا کریں گے میں حکم الٰہی بجا لانے اور پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو کر رہا ہوں میں حکم الٰہی عزوجل بجا لانے اور پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو کر رہا ہوں یا اس میں اب جو آپ پرس کرنے جا رہا ہوں یہ سدرشری بدو طریقہ کی ایک عبارت جو مجھے یاد آ رہی ہے اس کو میں پلس کر رہا ہوں کہ آپ نے باہر شریعت میں جہاں وضو کا بیان تہارت کا بیان ہے وہیں شروع میں اس کی نیت بیان کی ہے یہ نیت ہے اور آپ نے اس کی بھی سراحت کی ہے کہ اگر یہ نیت نہیں کرے گا وضو ہو جائے گا لیکن ثواب نہیں ملے گا تو ہم اگر نیت کر لیں گے تو ہمیں وضو کرنے کا ثواب بھی ملے گا اور کس قدر ثواب یہ آپ انچ کا اندازہ کر سکتے ہیں اچھا اب بسم اللہ کہہ لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ یہ بھی سنت ہے بلکہ بسم اللہ وحمد اللہ کہہ لیجئے کہ جب تک با وزو رہیں گے فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے کیا ہوا بسم اللہ کہہ لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے ہم دیکھو وضو کے لیے بیٹھے ہیں ابھی آپ وضو کے لیے بیٹھے ہیں تو اب آپ بسم اللہ کہہ لیجئے ٹھیک ہے پھر کے یہ سنت ہے بلکہ اب میرے سن لگتے ہیں بسم اللہ الحمد للہ کہہ لیجیے کہ جب تک باوضو رہیں گے فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے اب دونوں ہاتھ تین تین بار پونچو تک یہ یہاں تک ٹھیک ہے دونوں ہاتھ تین تین بار پونچوں تک اس کو مطلب کہ دھو لیجیے اچھا اب جیسے کہ آپ وزو کھانے پر بیٹھے ہیں نا تو بیٹھتے نل مت کھول دیجیے گا یہ پلیز کچھ کرم کیجیے بیٹھتے اب نلکا کھول دیں گے تو ابھی اب نلکا کھول کے بیٹھ گئے ساتھ میں بیٹھا ہوا ہے اور oh, بھائی کیا حال ہے ہاں ah, آج تھوڑا جلدی آ گئے آپ آپ ٹھیک ہیں ہاں ah. ارے بھائی چچا جان پانی گر رہا ہے اس کا تو کچھ کرو اب تسلی کے ساتھ آپ وضو کریں جب آپ دعا وغیرہ پڑھ لیں آستی بھی چلا لیں جیسے لوگ آستی وضو کرتے ہیں نے بھی چڑھائیں گے ظاہر اب نے بھی آپ نے چڑھا لی اور اب وہ امام شریف ٹوپی وغیرہ جو بھی, بھی مطلب ترکیب بنا لی اب آپ تسلی کے بیٹ گئے الحمد للہ پڑھا اب آہستہ سے وزو کا پانی کا نل کا کھولی ہے پھر دونوں پہنچوں تک تین تین بار ہاتھ دھو لیجیے دھو لی آپ نے نل بند کر کے ہاتھوں کی انگلیوں کا کھلال بھی کیجیے اب یہ تو اب ہاتھوں کی انگلیوں کا کلال بھی کیجیے کم از کم تین بار دائیں بائیں اوپر نیچے کے دانتوں میں مسوا کیجئے اور ہر بار مسواک دھو لیجئے اوپر تین بار یہاں اوپر تین بار یہاں نیچے تین بار یہاں نیچے تین بار مسواک کیجیے اور مسواس دھو لیجئے ہر بار حجت الاسلام امام محمد غزالی علیہ رحمت البال فرماتے ہیں کہ مسواک کرتے ہوئے نماز میں قرآن مجید کی قراعت اور ذکر اللہ عزب وجاللہ کے لیے منہ پاک کرنے کی نیت کرنی چاہیے اب سیدھے ہاتھ کے تین چلو پانی سے ہر بار نل بند کر کے اس طرح تین کلیا کیجئے کہ ہر بار منہ کے ہر پورزے پر پانی بھی جائے اور روزہ نہ ہو تو گھر بھی کر لیجئے پانی لیا اب نلکا بند کر دیں اور پورا چلو چلو پانی بھر لے کر تین چلو پانی سے اس طرح تین کلیا کیجئے کہ ہر منہ کے ہر پورزے پر پانی بھی جائے اور روزہ نہ ہو تو گرگرا بھی کر لیجئے پھر سیدھے ہی ہاتھ کے تین چلو اب ہر بار آدھا چلو پانی کافی ہے کیونکہ اب ناک پہ پانی چلانا ہے تو اب اب ناک اب ہے اتنا سا اب اتنے سے ناک کے لیے آپ پورا چلو کیوں لے رہے ہیں تھوڑا سا آدھا چلو لے لیں اور ناک پہ پانی چڑھائیں تھوڑا ناک کو بھی سپورٹنگ میں لیں تھوڑا سا کھینچیں گے تو چڑھ جائے گا تین بار ناک میں نرم گوشت تک پانی چڑھائیے اور اگر روزہ نہ ہو تو ناک کی جڑ تک پانی پہنچائیے اب نل بند کر کے الٹے ہاتھ سے ناک صاف کر لیجیے چھوٹی اگلی ناک کے سوراخوں میں ڈالی ہے یہ چھوٹی اگلی یہ ناک کے سوراخوں میں ڈال کر ناک صاف کر لیجیے تین بار سارا چہرہ اس طرح دھوئیے کہ جہاں سے آدتن سر کے بال اگنا شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک ہر جگہ پانی بہ جائے سر جہاں یہ جمنا شروع ہوتے ہیں بال آدتن تو یہاں سے جیسے کہ آپ نے جیسے دھونا شروع کیا اور یہ کان کی لو سے ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے, ہوتے یہ ٹھوڑی کے نیچے تک آپ یہ چہرہ کہلائے گا ہر جگہ پانی بھی جائے اگر داڑھی ہے اور احرام باندھے ہوئے نہیں ہیں تو نل بند کرنے کے بعد اس طرح خلال کیجئے کہ انگلیوں کو گلے کی طرف سے داخل کر کے داخل کر کے سامنے کی طرف نکالیے جیسے ابھی آپ کو کر کے بتایا پھر پہلے سیدھا ہاتھ انگلیوں کے سرے سے یہ انگلیوں کے سرے ہیں پہلا ہاتھ انگلیوں کے سرے سے دھونا شروع کر کے کوہنیوں سمیت تین بار دھوئیے یہ لینا شروع کیا اور یہ پورا آپ نے کونوں سمیت دھو لیا اس طرح پھر الٹا ہاتھ دھو لیجیے تین بار دونوں ہاتھ آدھے بازو تک دھونا مستحب ہے اوپر تک لے جائیے آدھے بازو تک دھو لیجیے جیسا کہ ابھی آپ نے روایت سنی تھی کہ انشاءاللہ تعالی یہ آزائے وزو اللہ نے چاہا تو چمکیں گے دونوں ہاتھ آدھے بازو تک دھونا مستحب اکثر لوگ چلو میں پانی لے کر پونچے سے تین بار چھوڑ دیتے ہیں چلو میں پانی لے کر پونچے سے تین بار چھوڑ دیتے ہیں کہ کونی تک بہتر چلا جائے اس طرح کرنے سے کونی اور کلائے کی کروٹوں پر پانی نہ پہنچنے کا اندیشہ ہے لہذا جو کچھ بیان کیا گیا طریقہ اس کے مطابق دھوئیے یہ کیا کرتے ہیں یہ کھولیں گے اور یہ پانی لیں گے پھر یوں کرتے رہیں گے پانی ڈالتے اب یہ جو سارے حصے کتنے کے کتنے سوکھے رہ جائیں گے تو یوں مت کیجیے جیسا عرض کی گئی یہ بیان کیا گیا ہے اس کے مطابق وزو کیجیے اور اب جب یوں ہاتھ دھو لیا آپ نے اب چلو بھر کر کونی تک پانی پہنچانے کی حاجت نہیں بلکہ بغیر اجازت سفید ایسا کرنا یہ پانی کا اصطراف ہے اب نل بند کر کے سر کا مساح اس طرح کیجئے کہ دونوں انگوٹھے اور کلمے کی انگلیوں کو چھوڑ کر دونوں ہاتھ کی تین انگلیوں کے سرے ایک دوسرے سے ملا لیجئے اور پیشانی کے بال یا کھال پر رکھ کر کھینچتے ہوئے یہ جو نا یہ کھینچتے ہوئے طرف لے جائیے ابھی اتھیلیاں اپنے فارغ رکھنی ہے ٹھیک ہے بدی تک اس طرح لے جائیے کہ اتھیلیاں سر سے جدا رہیں پھر بھائی سے اتھیلیاں کھینچتے ہوئے پیشانی تک لے آئیے کلمے کی انگلیاں اور انگوٹھے اس دوران سر پر بالکل مس نہیں ہونے چاہیے پھر کلیمے کی انگلیوں سے کانوں کے اندرونی سطح کا اور انگوٹھوں سے کان, کانوں کی باہری سطح کا مسح کیجئے اب رہ گئی یہ دونوں اب چلیاں یعنی چھوٹی انگلیاں کانوں کے سوراخوں میں داخل کیجیے اور انگلیوں کی جو پشت ہے سے گردن کے پچھلے حصے کا مسا کیجیے بعض لوگ گلے کے دھلے ہوئے ہاتھوں کی کونوں اور کلائیوں کا مسا کرتے ہیں یہ سنت نہیں سر کا مس کرنے سے قبل ٹونٹی یعنی نل کا اچھی طرح بند کرنے کی عادت بنا لیجیے بلا وجہ نل کھلا چھوڑ دینا یا ادھورا بند کرنا کہ پانی ٹپکتا رہے گنا ہے اب پہلے سیدھا پھر الٹا پاؤں ہر بار انگلیوں سے شروع کر کے ٹخنوں کے اوپر تک بلکہ مستحب ہے کہ آدھی پنڈلی تک تین تین بار دھو لیجئے اللہ الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد یہ ہو گیا اب یہ اس کو دھونا ہے ٹھیک ہے اب یہاں تک دھو لیجئے یہاں تک دھونا ہے ویسے تو یہاں تک دھو لیجئے اور پہلے یہ سیدھا پاؤں اور اس کے خلال کے لیے ہم یہاں سے اس کی الٹی آٹ کی چھوٹی انگلی سے لیں گے پھر اسی طرح اس پاؤں کو بھی یہاں تک ہو سکے تو دھو لیجیے مستحب ہے ورنہ یہاں تک تو دھونا ہی ہے ٹکنوں تک اور اس کو پھر یہاں سے چھوٹی انگلی سے اس ان کی انگلیوں کا بھی خلال کر لی گے ہمارے ہاں عموماً اس طرف جو پاؤں کے جو طلبے ہوتے ہیں اس کے متعلق احتیاط نہیں برتی جاتی تو تلووں کو بھی دیکھ لیجئے کہ نیچے کوئی ایسی چیز لگی ہوئی نہ ہو خصوصیت کے ساتھ میں نے امت سنت کو دیکھا ہے کہ یہ جو تلووں کے جو حصہ ہوتا ہے انگلیوں کے نیچے کا اس کو دھونے میں بھی آپ بڑی احتیاط سے کام لیتے ہیں ابھی میں نے احتیاطیں تو بیان نہیں کی آپ کو صرف ایک غسل کرنے کا ایک وضو کرنے کا ایک ایسا طریقہ بیان کیا ہے تو یہاں جو لکھا ہے میں ایک بار پیپر دیتا ہوں الحمدللہ میری نیت تھی کہ امیر لے سنت کے لکھے ہوئے طریقے کو جو ان کی قلم سے آیا ہے اسی کو مینوئین بیان کیا جائے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اب پہلے سیدھا پھر الٹا پاؤں ہر بار انگلیوں سے شروع کر کے تخنوں کے اوپر تک بلکہ مستحب ہے کہ آدھی پنڈلی تک تین تین بار دھو لیجیے دونوں پاؤں کی انگلیوں کا کھلاڑ کرنا سنت ہے کے دوران نل بند رکھیے اس طرح اس کا مستحب طریقہ یہ ہے کہ الٹے ہاتھ کی چھنگلیا سے سیدھے پاؤں کی چھنگلیا کا خلال شروع کر کے انگوٹھے پر ختم کیجیے اور الٹے ہاتھ کی چھنگلیا سے الٹے پاؤں کے انگوٹھے سے شروع کر کے چھنگلیا پر ختم کر لیجیے یہ وضو کا طریقہ جو اس میں لکھا تھا حنفی طریقہ وہ میں نے یہاں پر آپ کو ابھی بیان کیا حجت الاسلام امام محمد غزالی علیہ رحمۃ الوالی فرماتے ہیں کہ ہر وضو ہر عز جو, جو دھوتے پارٹ آف باڈی ہر عز دھوتے وقت یہ امید رکھ, کرتا رہے کہ میرے اس عز کے گناہ نکل رہے ہیں حدیث پاک میں جس نے اچھی طرح وضو کیا اور کلیمہ شہادت پڑا اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں جس سے چاہے اندر داخل ہو ایک اور حدیث پاک ہے جو وضو کر کے جو وضو کے بعد ایک بار سور قدر پڑھے تو وہ صدیقین میں سے ہے اور جو دو مرتبہ پڑھے تو شہدام میں شمار کیا جائے اور جو تین مرتبہ پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعال میدان محشر میں اسے اپنے انبیاء کے ساتھ رکھے گا ایک اور بڑی پیاری بات لکھی ہے مل سنت نے کہ جو وضو کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کر سور ان نہ ہوتی قدر پڑھ لیا کرے عزوجل اس کی نظر کبھی کمزور نہ ہوگی تو میرے مدنی چہرے کے ناظرین وضو میں چار فرض چہرہ دونا کونیوں سمیت دونوں ہاتھ دونا چوتھائی سر کا مس کرنا تخروں سمیت دونوں پاؤں دھونا اس کا میں بیان کر چکا کلی کرنے کے حوالے سے اچھا اب ہے دھونا اس کی تعریف بھی سن لیجئے کہ کسی بھی عرض کو دھونے کے یہ معنی ہے کہ اس عرض کے ہر حصے پر کم از کم دو قطرے پانی بہ جائے کم از کم دو قطرے پانی بہ جائے صرف بھیگ جانے یا پانی کو تیل کی طرح چپڑ لینے یا ایک قطرہ بے جانے کو دھونا نہیں کہیں گے نہ اس طرح وضو یا غسل ادا ہوگا اب اس کے آگے وضو کی چودہ سنتیں لکھی ہوئی ہیں انتیس مستحبات لکھے ہوئے ہیں پندرہ مقروحات لکھے ہوئے ہیں مستعمل پانی کا اہم مسئلہ کہ پانی استعمال شدہ جو ہو جاتا ہے کہ جس سے نہ وضو ہوگا نہ غسل ہوگا اس کے حکام لکھے ہیں پھر پان کھانے والوں کے متعلق مدنی پھول لکھے ہیں کہ ان کو کس طرح اپنا مو صاف کرنا چاہیے اس کے بارے میں بھی امیر سنت نے لکھا ہے پھر زخم وغیرہ سے خون نکلنے کے پانچ احکام یہ الگ انجیکشن لگانے سے وضو ٹوٹے گا یا نہیں دکھتی آنکھ کے آنسو کا مسئلہ چھالا یا پھوریا ہو تو وضو کے متعلق کیسے کب وضو ٹوٹتا ہے ہنسنے کے حوالے ہنسنا حوالے سے وزو کے متعلق جو آکام آتے ہیں وہ اس کے علاوہ کیا ستر دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے کیا غسل کا وضو کافی ہے تھوک میں خون آئے تو کیا دودھ پیتے بچے کے پشاور کے حکم وضو میں شک آنے کے پانچ احکام کتا چھو جائے تو کیا ہو سونے سے وزو ٹوٹنے اور نہ ٹوٹنے کا بیان یہ بھی اس میں لکھا ہے پھر مساجد کے وضو خانے کے متعلق گھر میں وضو خانہ بنوانے سے متعلق وضو خانہ بنوانے کا طریقہ پھر ساتھ ہی وضو خانے کے دس مدنی پھول امیر سنت نے اس رسالے میں ہمیں عطا کیے ہیں جن کا وضو نہ رہتا ہو ان کے لیے چھ احکام کیا ہیں اس کے متعلق بھی اس میں بس موجود ہے پھر سات متفرقات مختلف احکامات بھی لکھے ہیں پھر وضو میں پانی کا جو اصطراف ہوتا ہے اس کے متعلق بڑی تفصیلی وضاحت نے سنت نے یہاں کی ہیں بڑے احکام بیان کیے ہیں پھر مسجد و مدرسے کے اندر جو پانی کا جو اصراف ہوتا ہے بالخصوص وضو وغیرہ میں اس کے متعلق پھر اس سے بچنے کی سات تدابیر امیر سنت نے اپنے اس رسالے میں عطا کی ہیں اس کے ساتھ ہی استراف سے بچنے کے لیے چودہ مدنی پھول آپ نے اسی رسالے کے اندر عطا کیے ہیں تو یہ رسالہ جو 63 صفحات کا ہے 63 پہ جس کا آپ غور کیجئے کہ اگر میں پورا رسالہ بیان کروں تو مجھے کتنی نشستیں چاہیے کیونکہ یہ ساری چیزیں ہم کو سیکھنی ہے کہ ان سب سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے پڑ سکتا ہے اور یہ سارے وضو سے متعلق اس کے بالکل سائڈیں ہیں کچھ اہم ترین ہے اور بہت زیادہ مطلب اس کو سیکھنا چاہیے تو اس کے لیے آپ وقتۃ المدینہ سے وضو کا طریقہ حنفی رسالہ لیں میں مشورہ دوں گا نماز کے احکام یہ کتاب لے لیں انشاءاللہ عزوجل اس کتاب کے اندر آپ کو ساری تفصیلات مل جائیں گی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی عطا فرمائے ہو سکتا ہے کہ آج آپ کو وضو کے حوالے سے کچھ معلومات ایسی حاصل ہوئی ہو اس کو شاید آپ کو نہ بتاؤ تو اب غور کر لیجئے کہ ہماری زندگی کا حصہ گزر جاتا ہے اور ہمیں وضو کا طریقہ نہیں پتہ ہوتا اللہ کی رحمت ہے اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو اور مدنی چینل کو نظر بس سے بچائے ہمیں گھر بیٹھے یہ ساری چیزیں یہ مدنی چینل کے ذریعے فراہم کی جا رہی ہیں دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں اجتماعات میں آشی یاسو کی صوبت میں یہ علم سکھایا وضو سیکھنا کتنا اہم ہے اور وضو کے دوران جو ہم سے گناہ ہو سکتے ہیں جس میں بالخصوص پانی کا اصراف شامل ہے وہ کیا چیزیں چھوٹنے سے ہمارا وضو ہی نہیں ہوگا اس کے متعلق کئی ایسی چیزیں جو ہمیں نہیں آتی اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا کرے اللہ نے چاہا تو کل غسل و تیم مم کے حوالے سے اگر موقع ملا تو کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا اب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے اور دعوت اسلامی کے سن اجتماع میں مدنی قافلوں میں شرکت کرتے رہیے بہت کچھ سیکھنے میں ملے گا اسلامی بہنیں اسلامی بہنوں کے ساتھ وابستہ ہو جائیں ان کے اپنے احکام کئی جگہوں پر تھوڑے بہت کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ فرق ہوتا ہے وہ انشاءاللہ اسلامی بہنیں سکھا دیں گے مدنی چینل پر یہ چیز ہم ہو سکتے نہیں ہو سکتی آپ بہتر سمجھتے ہیں اللہ تعالی عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور مدنی چینل دیکھتے رہنے اور اس کے دیکھنے کی دعوت دیتے رہنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق اطا فرمائے انشاءاللہ از وجہ رات دس بجے مدری مذاکرے کی نششت کا آغاز ہو جائے گا اور امیر سنت سوالات کے جوابات عطا فرمائیں گے آئیے امیر سنت کی طرف چلتے ہیں کھانا ختم ہو چکا ہے کھانے سے فارغ ہو گئے مناجات کا سلسلہ ہے کلام کا سلسلہ ہے نہ تو مناجات کا سلسلہ روز ہوتا ہے اب بھی اس میں ضرور شرکت کرتے رہیے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے یاد رکھیے بیس اگست ہفتے کو دراوی کے بعد دس بجے جو مدنی مذاکرہ ہوتا ہے یہ مذاکرہ خاص میڈیکل سے متعلق جو لوگ ہیں میڈیکل سے متعلق جو لوگ ہیں ان سب سے متعلق ڈاکٹرز وغیرہ جو بھی ہیں ان سے جو بھی اس سے متعلق لوگ آتے ہیں ان سب کا یہ مدنی مذاکرہ ہے آپ بھی اس مدنی مذاکر شرکت کیجئے ان شاء اللہ ہفتے کو زہر کی نماز سے ہی ان کو دعوت ہے زہر کے بعد کے مدنی مذاکرے میں بھی ان اللہ یہ شرکت کریں گے اور امیر سنت کے ساتھ ہی مناجات میں بھی انشاءاللہ امید ہے کہ ان کو شرکت کی سعادت ملے گی افطار بھی امیر سنت کے ساتھ ہے اس کے بعد مدنی مذاکرہ بھی امیر سنت کے ساتھ ہے اور انشاءاللہ شاء اس کے بعد کے شہری وغیرہ کے معاملہ بھی ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے ڈاکٹروں کے لیے بہت زیادہ اور میڈیکل سے متعلق جو لوگ ہیں ان کے لیے بہت اس میں فوائد ہیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا کہ اس پروفیشن کے اندر کئی ایسے امور ہیں جو کرنے سے ہم گناہ ہو جاتے ہیں کئی احتیاط ہیں جو ان شاء سنت کی زبان سے ہم سنیں گے یہ پہلے سے بہت ایکسپیرئنس بہت ایکسپیرینس ہے آپ آئیے ان کے تجربات سے ان کی علم سے فائدہ اٹھائیے اس معاملے میں آپ کے جو سوال آتے ہیں وہ بھی چاہیں تو آپ ریکارڈ کروا سکتے ہیں ان اللہ یہ بھی اسی دن لینے کی کوشش کی جائے گی اللہ عمل کی توفے کا تا فرمائے امین بجا ہند نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی آئیے امیر سنت کی طرف چلتے ہیں